تو میں داؤد خیل کالا باغ اور کمر مشانی کے علاقے اٹھائے ہوئے میرا نوجوان میزبان تھا جس کے گھر مجھے آج کی رات گزارنی تھی اور جس کا گھر کمر مشانی میں تھا دریا سندھ کے کنارے ماری انڈس کے لوگوں کی آمدنی کا شاید سب سے بڑا ذریعہ یہی آتی جاتی ریل گاڑیاں ہیں گاڑی سے اترنے والے مسافر کلیوں سے مال اس باب اٹھواتے ہیں سامنے کے ہوٹلوں میں کھانا کھاتے ہیں اور ریلوے لائن کے کنارے کنارے کھڑی سوزوکی ویگنوں میں سوار ہو کر اپنے اپنے ٹھکانوں کو جاتے ہیں ویگن والے ایک ایک مسافر کا دامن اور آستینیں پکڑ کر اپنی اپنی گاڑیوں کی طرف کھینچ رہے تھے ہم بھی اس گاڑی میں بیٹھ گئے جو ہمیں اگلے شہر لے جاتی جہاں سے ہمیں قبر مشانی کی بس ملتی ہماری ویگن چلی اور دریائے سندھ پر بنے ہوئے انگریزوں کے زمانے کے آہنی پل پر چلنے لگی پل پر سڑک نہیں تھی تختے بچھے تھے ویگن کے پہیے کے نیچے آنے والے ایک ایک تختے نے شور مچا مچا کر اپنے ہونے کی گواہی دی اچانک نگاہ دریا کے پار گئی تو دریا کے کنارے چراغہ نظر آیا نیچے دریا تھا اس کے ساحل پر شاید پہاڑیاں تھیں اور ان پہاڑیوں پر غالباً قندیلیں روشن تھیں اوپر تلے آگے پیچھے جیسے دیے چن دیے گئے ہوں اور پھر ایک ایک روشنی نیچے دریا میں سایہ بن کر لہرا رہی تھی دریا سندھ کے ساحل کی رات کہیں بھی اتنی دلکش نہ تھی میں نے اپنے میزبان سے پوچھا اس جھلملاتی ہوئی بستی کا کیا نام ہے اس نے جواب دیا کالاغ میں سہم کر رہ گیا جس کالا کالاباغ کے مقدر میں جاگیردارانہ نظام کے سارے کے سارے مظالم لکھ دیے گیا ہوں وہ رات کے اندھیرے میں آنکھوں کو اتنا دھوکا دے سکتا ہے میں یہ سوچ کر حیران تھا ہماری ویگن دریا پار اتر گئی اور اونچی نیچی سڑکوں پر دوڑتی ہوئی ایک قصبے میں رک گئی اچانک ویگن کا کنڈکٹر شیر کی طرح چنگاڑا گاڑی اس سے آگے نہیں جائے گی بڑی تحکمانہ آواز تھی اس کی ویگن کا کنڈکٹر نہ ہوا علاقے کا جاگیردار ہو گیا اور قزب یہ ہوا کہ سارے مسافر سر جھکا کر اتر گئے نہ کسی نے شکایت کی نہ کسی نے احتجاج کیا حکم مانتے مانتے بچاروں کی گدنے حل میں جتے ہوئے بیل جیسی ہو گئی تھیں اب ہم سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر کسی دوسری گاڑی کا انتظار کرنے لگے میرا میزبان ہر ویگن کو ہاتھ دکھا کر رکنے کی درخواست کرنے لگا کچھ دیر بعد ایک ویگن رکی ڈرائیور نے اتر کر پچھلا دروازہ کھولا اور تمام مسافروں سے کہا بیٹھ جائیے میں بھی سب کی طرح سر جھکا کر ویگن میں سوار ہو گیا مگر اس بار ڈرائیور کے حکم کی تعمیل نہ کر سکا یعنی بیٹھ نہ سکا وہ مسافروں کو نہیں مویشوں کو لانے لے جانے والی ویگن تھی اس کے اندر بیٹھنے کی نہیں صرف کھڑے ہونے کی گنجائش تھی جی چاہا کہ چاروں ہاتھ پیروں پر کھڑے ہو جائیں اور گوبر کی بو کی طرف سے اگر ناک نہیں پھیل سکتے تو کم سے کم آنکھیں تو پھیر ہی لیں ذرا دیر بعد وہ قصبہ آ گیا جہاں سے کمر مشانی کی بس ملتی ہے ویگن کے ڈرائیور صاحب نے ہمیں اتار دیا ہم نے کرایہ کی رقم دینا چاہی انہوں نے لینے سے انکار کر دیا بے شک ویگن مویشیوں کی تھی مگر ڈرائیور اتفاق سے انسان نکلا اب ہم جس بستی میں اترے وہ بار تھی روشنی بھی تھی چائے خانے بھی تھے ان میں گرام فون ریکارڈ بھی بچ رہے تھے ہم خوش تھے کہ ذرا دیر بعد قمرمشانی پہنچیں گے وہ اس سے بھی بڑا قصبہ ہوگا وہاں اس سے بھی زیادہ رونق اور اس سے بھی زیادہ روشنی ہوگی اور ہمارا انتظار ابھی طول کھیش نہیں والا تھا کہ بس آ گئی اچھی خاصی چمکدار طاقتور اور مضبوط بس ہم اس میں بیٹھے اور ابھی میزبان سے میری یہ بحث چل رہی تھی کہ کرایے کی رقم کون دے گا کہ اچانک بس نے غوطہ کھایا اور ایک سوکھے دریا کی تہہ میں اتر گئی غضب ہو گیا دریا کی تہ میں بچھے ہوئی ساری کی ساری ریت اڑی اور کھڑکیوں کے راستے بس کے اندر اور ناک کے راستے پھیپڑوں کے اندر سما گئی یوں لگا کہ ہم مر جائیں گے اور اس جاں کنی کے عالم میں باہر کی ہلکی ہلکی روشنے میں ہم صرف اتنا دیکھ پائے کہ سوکھے دریا میں آدھا اور ادھورا پل بنا ہوا ہے جس کے چند ستون کھڑے ہوئے ہیں اور سمنٹ کی شہطیریں پل کے اوپر نہیں دریا کی تہمیں بچھی اپنے ادھورے پن کا نوحا پڑ رہی ہیں تھوڑی دیر بعد ہماری بینائی نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا نظر آنا بند ہو گیا ہم اپنے میزبان سے کہنے ہی والے تھے کہ ہمارے بعد ہمارے بال بچوں کا خیال رکھے کہ وہ ہم سے پہلے بول اٹھا سر آپ کے چشمے پر گرد بیٹھ گئی ہے اسے صاف کر لیجیے سوکھے دریا کے پار اتر کر ہم نے ادھورے پل کے ٹھیک دار کے حق میں دعائیں خیر کی اپنے چشمے کے شیشے صاف کیے اور دوبارہ دیکھنا چاہا مگر آنکھوں کے آگے اندھیرا ناچ رہا تھا ہم نے میزبان سے کہا ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے اس نے کہا گھبرائیے نہیں باہر اندھیرا بہت ہے یہ بات سن کر ہم نے ابھی صبر کیا ہی تھا کہ کمر مشانی کا محلہ تانی خیل آ گیا بس رک گئی اور ہم دونوں اتر گئے پھر بس روانہ ہو گئی کچھ دیر تک اس کی پچھلی سرخ روشنیاں نظر آتی رہیں پھر وہ بھی اوجھل ہو گئیں اور گھٹا ٹوپ اندھیرے میں مجھے خود اپنی آواز صاف سنائی دی میں کہاں ہوں جواب ملا کمر مشانی میں میں نے پوچھا تمہارا گھر کہا ہے اس نے کہا وہ سامنے اور جب تک میں نے اس کی انگوشتے شہادت ٹٹول نہیں لی وہ سامنے کا مطلب سمجھ نہیں آیا اب میں نوجوان میزبان کا ہاتھ پکڑ کر چلا تو اما بہت یاد آئی وہ بھی بچوان میں اسی طرح ہاتھ پکڑ کر چلاتی جاتی تھیں اور کہتی جاتی تھیں میوں مئوں سندل کی پیوں آخر گھر آ گیا دروازے پر دستک دی گئی سارے گھر والے دروازہ کھولنے آئے میرے میزبان نے فخریہ اعلان کیا ذرا سوچو میرے ساتھ کون صاحب آئے ہیں پھر ہمارا تعارف کرایا گیا اس کے بعد موت دھلایا گیا کاش یہ عمل اس کے برعکس ہوتا باقی قصہ اگلی ہفتے سناؤں گا اب اگلی صبح کا احوال سنیے دن کے اجالے میں بہ جھانک کر دیکھا تو کمر مشانی واقعی اچھا خاصا بڑا شہر نکلا بینائی لوٹ آئی تھی چنانچہ اب تو میں بھی دلیر بن کر نکلا اور ذرا ہی دیر میں شہریوں میں گھل مل گیا میں اہل شہر سے تاریکی کی شکایت کر رہا تھا وہ کہنے لگے کہ اس سے زیادہ بھیانک تاریخی جہالت اور کم علمی کی ہے ساری دنیا آگے نکلی جا رہی ہے مگر میاں کی تحصیل عیسا خیل کا یہ سارا علاقہ جہل کے اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے میں نے پوچھا کیا جاگیرداروں نے دبا رکھا ہے لوگوں کو جواب ملا جی نہیں یہاں پیروں فقیروں کا زور ہے دو چار کو چھوڑ کر سارے پیر ان لوگوں کی گردنوں پر سوار ہیں اور ان کا خون چوس رہے ہیں کمر مشانی کے بڑے باثر تعلیم یافتہ اور روشن خیال بزرگ عبدالغفور خان صاحب سے یہی پیروں فقیروں کی باتیں ہو رہی تھیں میں نے پوچھا آپ فرمائیے کہ پیر اس علاقے میں کتنے موثر ہیں ان پر عوام پر رد کر سکتا ہوں کہ ہم پیر کو روشن ضمیر کے لقب سے ہمیشہ یاد کرتے ہیں اور ان کا نہایت ادب اور احترام کرتے ہیں لیکن جو زمانے کے پیر اور روشن ضمیر تھے ان کی جگہ بدل کر پیر تاریخ ضمیر پیدا ہو گئے ہیں عبد الغفور خان صاحب یہ باتیں کر رہے تھے کہ ان کے نوجوان اور ہونہر بیٹے عبد خان نے جو اپنے علاقے میں ببلی خان کے نام سے مشہور ہیں کچھ اور داستانیں سنائی ایک پیر کے کہنے پر اس کے مریدوں نے کسی کے حق میں دعا خیر کی تھی بعد میں پیر کی نیت بدل گئی اور وہ دوبارہ اپنے مریدوں کے پاس پہنچا اور ایک مرید نے تو اس حد تک کہا جی پیر صاحب آپ جو اس وقت آئے ہم کیا کر سکتے ہیں ہم نے تو دعا خیر کہہ دی ہے دعا خیر بھی ٹوٹ سکی ہے تو اس نے جواب دیا کہ پاگل اگر مرشد کہے تو نقاح ٹوٹ جاتا ہے دواخیر تو کچھ نہیں ہے یعنی کہ اس تک حد تک یہ لوگ غریبوں کو بیوقوف بناتے ہیں اسی طرح ایک دن میں خود بیٹھا ہوں میرے سامنے ایک بالکل بوڑھی غریب عورت آئی ہے اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اس نے دس روپے اس کو نکال کے دیئے ہیں اور اس نے قبل تو کر کے جیب میں ڈالے ہیں میرے خیال تھا کہ وہ اتنی غریب ہے کہ اس نے دس اس کا دل رکھنے کے لیے لے ہوں گے لیکن سو پچاس اس کو دے کے جائے گا لیکن نہیں یہ دس ہے اس نے لے لیے اور اس کے پاس دو روپے اور پڑے تھے جو نیچے گئے ہیں تو وہ بھی اس نے جب یودہ کے پیر صاحب کی طرح تو پیر نے اشارہ کیا وہ بھی سنو اٹھا گے لے دی بابلی خان کہنے لگے کہ یہاں پیروں میں بنے شکنی کا رواج عام ہے بنے شکنی کی اسطلاح میں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی میں نے پوچھا یہ بنے شکنی کیا ہوتا ہے بنے شکنی آپ کے ہمارے مذہب میں حرام ہے وہ رقبہ جائیداد کسی اور کی ہوتی ہے آپ نے زہری پہ قابو کی ہوئی ہے اور اس کو کھا رہے ہیں اس کو اس کا کوئی کرایہ یا کوئی اس کا آدھا حصہ یا بٹائی نہیں دیتے جو زبردستی کھاتے ہیں اور یہ پیر ایسے ہیں جو بنی شکنیے بھی کھا رہے ہیں میں نے عبدالغفور خان صاحب سے پوچھا کہ کیا کبھی یہ بھی ہوا کہ کوئی دشواری درپیش ہو اور اسے دور کرنے کے لیے کوئی پیر دستیاب نہ ہو اور آپ کو کوئی فرضی پیر بنانا پڑا ہو جی ہاں میری اپنے وقت میں دور میں ہوا سن انیس چونٹھ میں جب اب مسلم لیگ کی پہلی الیکشن تھی عبدال خان سکس میں الیکشن تھی عبدال خان نیازی کینڈیڈیٹ تھا ہم نے بڑی کوشش کی کہ ہمارے علاقے میں پیر آ کر کوئی ہماری امداد کرے اور ہمارے اپنی بزرگی کی کرامات دکھائے لیکن ہمیں کوئی پیر دستیاب نہیں ہو سکا کیونکہ سب پیر اپنے ہائر ہو چکے تھے وہ رجحان طیوانہ کی جو حکومت کے دور میں تو ہمارے پاس کوئی پیر دستیاب نہ ہوا لوگ مجبور کر رہے تھے ہم نے ایک اپنے دوست تو انور بابری کو جو موچی دروازے کے رہنے والے تھے خاندان کے چشتی تھے ان کو ایک اچھا عمدہ کوٹ قابلی پیروں والا پہنا کر پکڑی اس کے سر پر سفید باندھ کر اس کو دیہات میں تصویر دے کر اس کو آگے چلانا شروع کر دیا پیچھے ہم اس کے مریض بن گئے جب مریض بنے تو جہاں جہاں ہم جاتے تھے تو وہاں اس کو اعلیٰ درجے کی پر بٹھا کر ہم دست بستہ اس سامنے بیٹھ بیٹھ جاتے تھے لوگ پوچھتے جی کون تھا ہم کہہ دیتے تھے یہ پیر صاحب گلبرگہ شریف ہیں جو حیدرآباد دکن سے ہے یہ خاندان سب پیروں کے پیر ہیں کہ پیروں کی اہمیت کے نام کو یہ نہیں پوچھتے اس کے اندر کون ہے اس کے ان... ان... ان... ان... ان لبادہ میں کون آیا ہوا ہے پیر ہے یا ک... بھنگی چرسی ہے کیا ہے کون ہے کون نہیں ہے یہ نہیں پوچھتے وہ لبادے کو لوگ دیکھتے ہیں چنانچہ ان उन... پیر صاحب کا کی کرا پھر نظر آئی بات بالکل ہم کامیاب ہوئے نیچے ابار خان نیادی کو کامیاب کیا اوپر فیروز خان نون تھا اس کو ہم نے کامیاب کر لیا اور بڑے شوق سے مسلم لیگ کو کامیابی کے درجے میں پہنچایا اور اس علاقے میں جب مسلم لیگ کا نام نہیں تھا مسلم لیگ کو انٹروڈیوس کیا آج تک میں مسلم لیگ میں ہوں لیکن اس کے بعد میں کسی کا نہ مطالبہ کیا ہے نہ مسلم آپ کو ڈکلیئر کیا ہے کہ میں کون ہوں یہ تھے قمر مشانی کے عبد الغفور خان صاحب اور یہ ہیں اس علاقے کی ضلع کونسل کے وائس چیئرمین اللہ خان صاحب جنہیں علاقے کے باشندوں نے ووٹ دے کر اپنا نمائندہ مقرر کیا ہے اتا اللہ صاحب سے ملاقات ہونی تھی کہ میں نے اپنا دفتر شکایات کھول دیا کیسے نمائندے ہیں آپ اس علاقے کے دریا پر پل ادھورا پڑا ہے کمر مشانی کی سڑکیں تاریکی میں ڈوبی ہوئی ہیں یہ کیوں ہے آخر انہوں نے دھیرے دھیرے ساری بات سمجھا دی اس بات کی تہمے بھی وہی جہالت تھی لوگ دھڑے بندیوں کا شکار ہیں ایک کوئی اچھا کام کرنا چاہتا ہے دوسرا جا کر سارا کام بگاڑ دیتا ہے میں نے اطول اللہ خان صاحب سے پوچھا کہ راستے کے دریا کا پل مکمل کیوں نہیں ہوتا وہ ادھورہ کیوں پڑا ہے وہ پل بھی پھر وہی سیاست آ جائے گی اسی سیاست کا شکار ہے جو اس کا کنٹریکٹر ہے انہوں نے اس پل پر کام کیا تو اس اس کمپنی سے یہ کام نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ نیچے پتھر ہیں بہت بڑے بڑے اور وہ کمپنی اتنی بڑی کمپنی نہیں ہے کہ وہ ان کو توڑ سکے اور ان کو جو پلر ہیں ان کو لور کر سکے تو انہوں نے کیا کیا پلر لور کرنے کی بجائے انہوں نے وہ بیم بنوانے شروع کر دیے اور کچھ جو ہوتا ہے بل وغیرہ منظور کرا کے وصول کر لیا باقی جب ماکمہ ہائی وے نے ان کا کینسل کیا تو انہوں نے پہلے ہائی کورٹ میں ریٹ کرائی ہائی کورٹ سے جب وہ خارج ہوا ہے پتہ نہیں ان کے حق میں ہوا ہے یا ہائی وے کے حق میں ہوا ہے یہ پتہ نہیں پھر اب سپریم کورٹ میں چل رہا ہے اور پتہ نہیں سپریم کورٹ میں ایک سال چلتا ہے یا دس سال چلتا ہے اب سپریم کورٹ کی مرضی ہے جب بھی وہ فیصلہ دے دے اس کے بعد یہ پل بنے گا اور ہمارا خیال ہے شاید یہ آٹھ دس سال تک نہ بن سکے اطاء اللہ خاں صاحب سے میری دوسری شکایت بہت سخت تھی سڑکوں پر اندھیرے کی شکایت میں نے گزشتہ رات کا سارا قصہ سنایا اور کہا کہ حیرت ہے ترقی کے اس دور میں آپ کے شہر پر گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا آپ سڑکوں پر روشنیاں کیوں نہیں لگواتے میں نے بھی ان کا جواب سنا آپ بھی سنیے میں نے پچھلے دنوں اپنے اسی تانی خیال کے لیے بجلی منظور کرائی تھی چیف انجین جو فیصلہ باد میں بیٹھتا ہے ایریا الیکٹرسٹی بورڈ کا چیئر ہوتا ہے تو جب وہ منظور ہو گئی تو ہمارے ساتھیوں نے یا ہمارے سیاستدانوں نے بجائے اس کو وہ خوشی سے منظور کرتے یا وہ خوش ہوتے تو انہوں نے کوشش شروع کر دی کہ یہ نہ ہو یہ ہے ہماری سیاست اور بڑی کوشش کے باوجود وہ ایٹی فائیو میں منظور ہوئی ہے اور آپ ایٹی ایٹ ہے اور آپ دیکھ رہے تھے کمر مشانی اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور کھمبے پڑے ہیں ان کھمبوں کو لگانے جب وہ لگانے آتے ہیں تو وہ ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ چلے جاتے ہیں جی کچھ دن کے لیے آرام کر جائیں تاکہ جو ہمارے نمبر ہیں وہ بن جائیں جب ان کے نمبر بننے کا وقت آتا ہے تو وہ ٹھیکےدار ہوتا ہے جب وہ بھاگ چکا ہوتا ہے پھر سال چھ مہینے اور گزر جاتے ہیں اور پھر دوبارہ جب وہ آتے ہیں تو پھر یہی ریکویسٹ ان کی ہوتی ہے اور ابھی تک بہرحال آپ کو میں یہ یقین دلاتا ہوں کہ کھمبے پڑے ہیں اور کمر مشانی اسی طرح تاریخی میں ڈوبے